اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کی تقسیم کی ذمہ داری خود لی اور تفصیل کے ساتھ وراثا کے حصوں کو بیان فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آج جو چند حدیثیں باقی ہیں ان کو پڑھ کر کے پھر قرآن کریم میں جو سورہ نساء کے اندر میراث کی تین آیتیں ہیں ان کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرو اور تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ تاکہ مسئلے فرائض کے مسائل ویسے بھی پیچیدہ ہوتے ہیں پیچیدہ ہیں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ تاکہ مسائل واضح ہو جائیں وعن ابن مسعود نذي الله تعالى عنه في بنت وبنت ابن وأخت فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لابنت ال... للابنت النصف ولابنت الابن السدوس تكملة للثلثين وما بقي فلالأخت رواه البخاري هنا فالأخير بر... تقسیم کا ایک حصہ یوں بیان کیا گیا ہے سدیش کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی پوتی اور بہن کے بارے میں کیسے فیصلہ فرمایا قرآن کی روشنی میں آپ اگر دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تالا فرماتا ہے فلحم سرکم اللہ حسیہ کن نسان فل فلسم ترک وان تو فلاح نس اگر دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہیں تو دو سلط ملے گا اور اگر ایک طرح بھی دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو دو سلس ملے گا ٹو تھرڈ ملے گا اور اگر ایک ہی بیٹی کسی کی ہے تو اس کو آدھا ملے گا اور اس مسئلے میں بہن بھی تو جو اس باقی ہوگا اس کو مل جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو نسف دیا ایک بیٹی تھی اور ایک پوتی تھی اور ایک بہن تھی اور مرنے والے کا کوئی نہیں تھا بیٹی کو آدھا دیا پوتی کو چھٹا حصہ دیا آدھا اور چھٹا ملا کر کے ٹو تھرڈ ہو جائیں گے چھ حصے میں سے آدھا حصہ تین حصہ اور ایک چھٹا حصہ پوتی کو دیا تو دو تہائی ہو گئے ٹو تھرڈ ہو گئے اور ایک فلوس جو باقی بچا تھا یعنی ون تھرڈ وہ کس کو دے دیا بہن کو دے دیا اگلی حدیث وان رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اہل او اہل ملتین یہ حدیث حسن ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ دو دین والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ لا ی المسلم القافرا ولا المسلم ولا کافر المسلم صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کوئی مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا اس حدیث میں ہے کہ دو مذہب والے دو مذہب والے کوئی بھی دو مذہب والے ہوں اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے مذہب سے متعلق اسلام سے متعلق باتیں پڑھ رہے ہیں تو اسلام نے تو بتایا کہ دوسرے لوگ بھی وارث نہیں ہوں گے لیکن یہ چیز اس حدیث کے سلسلے میں تھوڑا علماء کے درمیان اختلاف ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمان اور کافر ہیں جیسا کہ پیچھے حدیث پچھلی حدیث میں گزر گیا گزر چکی ہے بات اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے کوئی بھی دو مذہب والے ہو یہودی عیسائی کا ہاں جو ہے یہودی کا وارث نہیں ہو سکتا اور یہودی نسرانی کا وارث نہیں ہو سکتا اسی طرح سے کوئی بھی دو مذہب ہو. عمران ابن حسین نضی اللہ تعالی عنہما قال جا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان ابنی ان نبنا ان نبنا ان ابن ابني مات ان ابن ابني مات سما لي من ميراثه فقال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك السدس الاخر فلما ولى دعاه فقال ان السدس الاخر ان السدس الاخر طعمه رواه احمد والاربعاء یہ حدیث ضعیف ہے لیکن مسئلہ اپنی جگہ جو ہے صحیح ہے حدیث کیا ہے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص سے آیا اور اس نے کہا کہ میرا پوتا فوت ہو گیا ان نب نبنی نبنی نب دو بارے ملا کے پڑھیں گے تو ایسے ہوگا اس لیے جلدی نہیں ادا ہو رہا ہے کہ میرا پوتا فوت ہو گیا تو اس کے میراث میں سے مجھے کیا حصہ ملے گا تو چونکہ باپ نہیں تھا یعنی یہ دادا آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا پوتا فوت ہو گیا تھا لیکن اس کا بیٹا مرنے والے کا باپ زندہ نہیں تھا دادا موجود تھا تو پوچھا کہ مجھے کیا ملے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ایک چھٹا حصہ ملے گا جب وہ مل کر کے دادا جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں دوسرا سدوس بھی ملے گا دوسرا سدس کون سا یعنی ایک چھٹا حصہ اور ملے گا اور یہ مسئلہ چونکہ اس طرح, اس طرح سے تھا کہ وہ اس کا پوتا فوت ہو گیا بیٹا موجود نہیں تھا لیکن پوتے کی دو بیٹیاں تھیں تو گویا کہ مرنے والے نے اپنے پیچھے دو بیٹیاں چھوڑی اور دادا تین لوگ تو دو بیٹیوں کا حصہ ابھی بیان کیا جا چکا کتنا ہے دو تہائی دو بیٹیوں کا دو یا دو سے زیادہ جتنی بھی ہو دو تہائی میں وہ بانٹ لیں گے آپس میں برابر سرابر تو پورے مال کو اور یہ حکم ہے قرآن کا کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو ماں باپ کو کتنا ملے گا ماں باپ کو چھ ایک بٹا چھ ملے گا ماں باپ کو تو اب چونکہ باپ موجود نہیں تھا اور دادا موجود تھا تو دادا باپ کے قائم مقام ہے اور اولاد موجود ہے تو اس لیے بیٹیوں کو اولاد کی موجودگی میں باپ کو یا دادا کو ایک بٹا چھ ملے گا تو اس طرح سے دادا کو ایک چھٹا حصہ ملا اور بیٹیوں کو دو تہائی تو پورے مال کو کتنے میں تقسیم کیا گیا چھ حصے میں پورے مال کو 6 حصے میں تقسیم کیا گیا تو دو تہائی یعنی کہ چار کس کو دے دیے گئے دو بیٹیوں کو دو دو کر کے اور ایک چھٹا حصہ کس کو دیا گیا دادا کو اب باقی کتنا بچا ایک حصہ یعنی ون سکس بچا ایک چھٹا حصہ بچا تو ایک چھٹا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ہے جب وہ مل کر کے جانے لگے تو فرمایا کہ ایک دوسرا چھٹا بھی تمہارے لیے ہے تو گویا کے دادا کو کتنا مل گیا ایک تہائی مل گیا ایک چھٹا حصہ جو پہلا حصہ ملا اس کو اس کا وارث اور فرض ہونے کی حیثیت سے فروز میں سے اس کو حصہ ملا یعنی میرات کے طور پر جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ بطور فرض اس کو حصہ ملا جو حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اور جو دوسرا چھٹا حصہ اس کو ملا وہ کس طور پر ملا آسادہ کی حیثیت سے اسبا کس کو کہتے ہیں میت کے جو قریبی مدکر ہیں ان کو جو ہے جو ہے وہ اسبا کہتے ہیں قریبی رشتہ دار جیسے بیٹا ہے بیٹا پوتا پڑ پوتا اسی طرح سے باپ دادا پردادا اس طرح سے یہ اسبا ہوتے ہیں جو مذکر ہیں تو اس حیثیت سے دادا کو ایک طرف جو ہے صاحب فرض ہونے کی وجہ سے کی حیثیت سے ایک چھٹا حصہ ملا اور دوسرا چھٹا حصہ اس کو آساب کی حیثیت سے ملا تو اس طرح سے اس کو ایک چھٹا حصہ ایک تہائی حصہ اس کو مل گیا دادا کو یہ میرے پاس کچھ یہ پیپر لے آیا ہوں میں کچھ زیادہ نہیں ہوں کچھ تیس عدد ہیں تیس عدد ہیں اس سے کم ہے یہ تھوڑا تقسیم کر دیجیے میں کچھ تو جو اردو پڑھنا جانتے ہوں لے لیں اس کو تاکہ میں ابھی جب ترجمہ کروں گا تو آسانی ہو بريیدى رضی اللہ تعالبى صلی اللہ عليه وسلم ادا دونا ابو داود و نسى و سحا ابن الزيمہ عبد الجاود و قبا برائيدہ رضی اللہ تعال ابن بريدہ اپنے والد بريدہ رضی اللہ تعال عنہ سے روايت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو دادی کو چھٹا حصہ دیا اب عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جدہ تو جدہ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ نانی اور دادی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہیں اگر مطلب طور پر ہو تو دونوں شامل ہوں گے اس میں اور اگر کہیں جدہ لے اوم جدا لے اب ہو تو کیا کہتے ہیں دادی اور نانی کا فرق کیا جاتا ہے تو یہاں پر چاہے دادی ہو یا نانی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے چھٹا حصہ مقرر کیا چھٹا حصہ مقرر کیا جبکہ ہاں مال مالمی کن دونہ ام جبکہ ماں موجود نہ ہو مرنے والے کی ماں اگر موجود نہ ہو تو دادی کو کتنا حصہ ملے گا کیونکہ ماں کا حصہ کتنا ہے چھٹا حصہ ہے اگر اولاد موجود ہو تو اور اگر اولاد موجود نہ ہو تو ماں کا کتنا حصہ ہے اگر اولاد موجود نہ ہو تو ماں کا کتنا حصہ ہے فلم کل لدوں سلس ون تھرڈ آٹھواں حصہ اور چوتھا حصہ تو زوجین کا ہے ہم. تو اگر اولاد نہ ہو تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا ون تھرڈ ملے گا اور اگر ماں موجود نہ ہو اس کی جگہ پر دادی موجود ہو تو اس کو بھی کتنا ملے گا تیسرا حصہ ملے گا لیکن اولاد موجود ہو تو ماں کو کتنا ملے گا حصہ چھٹا حصہ ملے گا اور اگر ماں موجود نہ ہو اور اولاد موجود ہو تو دادی کو کتنا حصہ ملے گا چھٹا حصہ ملے گا تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی سلم اللہ... ہاں دادی نانی دونوں شامل ہے دادی یا نانی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دیا جب کہ ماں موجود نہ ہو مرنے والے کی ماں موجود نہ ہو اسی طرح سے یہی چیز جو ابھی اس سے پہلے دادا کے سلسلے میں بات گزری کہ اگر ہاں اس کو بھی اگر اولاد موجود ہوئے, ہے تو چھٹا حصہ ملے گا لیکن اگر جو ہے فرائض میں سے کچھ بچ جاتا ہے تو عصبہ کی حیثیت سے اس کو ہاں جو ہے اور مل جائے گا جو باقی بچے گا وعن المقدام ابن معدی کرب قریب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخال اللہ وارسل اخرجہ احمد وربا الحدیث حسن مقدام ابن معدی کرب معدی کرب یہ ترکیب مسجی ہے غیر منصرف ہو گئے اقدام امن مادی قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو اولاد میں سے اسی طرح سے بھائیوں میں سے بہنوں میں سے باپ دادا میں سے کوئی وارث نہ ہو اور ماموں موجود ہو یا خالہ موجود ہو تو وہ وارث ہوں گے اس کے اس کے وہ وارث ہوں گے اس میں حدیث میں مامو کا ذکر ہے اور مامو کے ساتھ خالہ بھی اگر کوئی نہ ہو تو خالہ کو بھی ملے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مامو وارث ہوگا اس کا جس کا کوئی وارث نہ ہو یہ حدیث حسن ہے تعالیٰ اللہ تعالیٰ عبید اللہ تعالیٰ, اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ رسول وخالو وارس وارث یہ حدیث بھی حسن ہے سون ترمدی اور اسی طرح سے نس اور ابن ماجہ وغیرہ کے اندر موجود ہے ابو و بن سا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خط دے کر کے بھیجا ابو عبیدہ کے پاس اور اس میں لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے مولا ہے جس کا کوئی مولا نہ ہو یعنی کہ اگر کوئی شخص جو ہے فوت ہو جائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو کوئی بھی ننیال دبیال کسی میں سے ابھی ننیہال کی طرف بھی بات آئی ہے کہ مامو وارث ہوگا تو اس کا وارث کون ہوگا اللہ اور اس کے رسول وارث ہوں گے یعنی اس کا مال بیت بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا اور عام مسلمان اس کو تقسیم کریں گے اور مامو وارف ہوگا اس کا جس کا کوئی وارف نہ ہو اسے پوچھے پیچھے والی حدیث کی طرح سے یہ حدیث بھی ہے یعنی کہ پورا پورا پورا پورا مال اس کو دیا جائے ہاں مال اگر مامو ہے ایک شخص ہے تو پورا مال لے لے گا اور اگر کیا کہتے ہیں خالہ ہے تو خالہ ایک خالہ ہے تو ابو وہ آدھا اس کو دیا جائے گا دو خالائے ہیں تو ٹو تھڑ دیا جائے گا جیسے تقسیم ہوئی ہے جی اور باقی اب باقی بچے گا تو اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تلمال میں جمع کیا جائے گا کچھ لوگ کہتے ہیں وصیت کر دی جائے گی کسی کا نام دے دیا جائے گا اسے ہی غریبوں میں میں یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہی وارث ہو جائے گا و جابر ابن عبد الله جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استحلل المولود برف رواه ابو داؤد وصححه الشيخ البانی رحمه الله جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیدا ہونے والا بچہ جب چیخے تو وہ وارث بنے گا یعنی کوئی شخص سے اگر فوت ہو گیا اور اس کی بیوی حمل سے ہے یا جو بھی وارث ہو وہ ابھی حمل سے اگر وہ پیدا ہوا زندہ پیدا ہوا تو وہ وارث مانا جائے گا وارث مانا جائے گا اگر زندہ پیدا نہیں ہوا تو وارث نہیں ہوگا یہاں پر ایک لفظ استحلہ کا یعنی چیخ مارے بچہ پیدا ہو اور چیخ مارے تو سمجھا جائے گا کہ وارث یعنی گویا کہ چیخ مارنا اس کی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ زندہ پیدا ہوا ہے لیکن اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور چیخ نہیں ماری لیکن سانس چل رہی تھی اس کی دوسری علامتیں اس کی زندگی کی اس کے اندر پائی گئیں تب بھی وہ واریف مانا جائے گا چاہے بعد میں فوتھی ہو جائے وہ تو اس حدیث کے اندر بچے کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ بچہ وارف ہوگا وَأَنْ عَمْرِ بن شاہ بن عنابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيسَ مِنَ <شَيْء> یہ حدیث حسن ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاتل کے لیے میراث میں کوئی حق نہیں ہے یعنی کہ اگر کسی شخص نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا جس کا وہ وارف بننے والا تھا جس کا وہ وارف بننے والا تھا اس کو قتل کر دیا تو پھر اس کے مال کا وہ وارف نہیں ہوگا اور دوسرے اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس کو مقتول کی دیت مل رہی ہے تو اس دیت میں بھی وہ وارث نہیں ہوگا یعنی اس کو قتل کر دیا اب قاتل کو جو, جو مقتول ہے اس کے جو ورثہ اور اولیاء ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ ہم قاتل کو قاتل سے قصاص نہیں لیں گے دیت لیں گے تو مقتول کی جو دیت ملے گی اس میں بھی قاتل وارث نہیں ہوگا پانچ لوگوں نے کہا کہ دیت میں وارث ہوگا لیکن اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں شریعت نے دیکھیے بہت ساری چیزوں کا لحاظ کیا ہے بہت سارا بہت سارے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں کہ کوئی جو ہے مال کی لالچ میں مال کی لالچ میں کسی کو قتل کر دیتا ہے شریعت نے اس کو جو ہے محروم کر دیا جی کبھی وہ قاتل ثابت نہیں ہوتا ہے پھر وہ بہت دن کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ <laughs> اس کا پتا ہوتا. اگر ثبوت نہیں ملتا ہے ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ اس پر کیس چلتا ہے اور مسئلے کی تحقیق چل رہی ہے تو مال کی وراثت کی تقسیم نہیں ہوگی وراثت باقی کی جائے گی پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون قاتل ہے کون نہیں ہے تو اس اعتبار سے ممکن ہے کہ قاتل وہ نہ ہو اس کے اوپر الزام لگ رہا تو اگر وہ بری ہو جاتا ہے تو پھر مال کا وارث سمجھا جائے گا جی. اس طرح کے اور بھی سارے مسائل ہیں جیسے کیا کہتے ہیں کوئی ایسا آدمی جو ہے مرنے والے کا کوئی ایسا رشتے دار جو وارث بننا ہے لیکن وہ غائب ہے مل نہیں رہا ہے تو حت الامکان کوشش کی جائے گی کہ اس کا انتظار کیا جائے وان وان عم... عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول منکان یہ حدیث بھی حسن ہے عمر بالخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوں یہ سنا کہ والد یا ولد یعنی باپ یا اسی طرح سے اس کی اولاد جو جمع کریں گے وہ ان کے عصبہ کے لیے ہے عصبہ کس کن کو کہا جاتا ہے ہاں جو میں نے بتایا کہ مرنے والے کا جو ہے ہاں جو قریبی رشتے دار باپ بیٹے پوتے دادا اسی طرح سے پردادہ وغیرہ سب اس میں شامل ہیں وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الولاء لحمتن کا لحمتن نسب لا يباع ولا يہب رواہ الحاکم والحديث صحیح ولا کس کو کہتے ہیں یہاں پر ولا کا بیان ہے ولا سے مراد وہ حق ہے جو کسی غلام کو آزاد کرنے کے بدلے آزاد کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے کسی نے کسی غلام کو آزاد کیا تو جو آزاد کرنے والا ہے اس کو جو حق ملتا ہے اس کو ولا کہتے ہیں یعنی کہ اگر جو غلام ہے جس کو آزاد کیا ہے اور اگر وہ فوت ہو جاتا ہے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی نہیں تنہا ہے وہ تو یہ جو آزاد کرنے والا ہے یہ اس کے مال کا وارث ہوگا پیچھے اللہ علیہ آتق کے سلسلے میں کہ حدیث جو گزری تھی تھوڑی سی وضاحت کی گئی تھی تو ولا سمن میں آ گیا کسی نے کسی کو آزاد کیا ہے تو آزاد کرنے والے کو آزادی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک حق دیا ہے وہ کیا ہے حق ولا کہ اگر وہ شخص جس کو آزاد کیا ہے وہ فوت ہو گیا اور اس کا کوئی وارف نہیں ہے تو یہ آزاد کرنے والا شخص وارف ہوگا اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا ہے کہ ولا جو ہے یہ اسی طرح سے ہے ہاں جیسے کیا کہتے ہیں جیسے یعنی ولا کا تعلق ولا کی نسبت ویسے ہی ہے جیسے نصب کا تعلق ہے نصب کے اعتبار سے جس طرح سے آدمی وارف ہوتا ہے ہاں اپنے رشتے دار کا اسی طرح سے یہ ولا بھی کیا ہے ولا کی وجہ سے یہ وارف ہوگا اور لقمہ کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے لقمہ کا مطلب ہوتا ہے تعلق یعنی ولا کا تعلق ویسے ہی ہے جیسے کہ نصب کا تعلق ہوتا ہے آدمی سے تو اس طرح سے یہ حدیث جو ہے ولا کے تعلق سے آئی ہے حدیث صحیح ہے وان ابھی وان قال رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افراد زید ابن صابطن اخراج احمد وربا <داوی> یہ حدیث حدیث آہ آہ صحیح حدیث ہے اور یہ ایک لمبی حدیث ہے لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاط فرمایا کہ ارحم امتی بے امتی ابو بکر کہ میری امت میں سب سے رحم دل امت پر وہ کون ہے ابو بکر ہیں اور امت کے مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان رضی اللہ تعالی ہے ہاں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی فضیلت بیان فرمائی اور اسی طرح سے اس میں زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی انہوں کے اقرا کم ابئی کہ تم میں سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والے اور قرآن کی قرت کا علم رکھنے والے عبی ابن کاب ہیں اور فرائض مسئلہ میراث میراث کے مسائل کو جاننے والے سب سے زیادہ جاننے والے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اسی وجہ سے اہل علم اکثر جگہوں پر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی رائے کو ان معاملات میں ان مسائل میں جہاں پر کوئی اس طرح سے واضح حدیث اور اس طرح کی کوئی واضح نص اور قرآن کی آیت نہیں ہے ان میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے مسائل کو اہل علم اور صحاب کرام ترجیح دیا کرتے تھے تو یہاں تک یہ باب ختم ہوا یہ باب ختم ہوا اب یہ جو قرآن کی آیت کی روشنی میں میں نے آپ کو پیپر دیا ہے قرآن میں سورہ عال عمران کے اندر آیت نمبر گیارہ بارہ اور آخری آیت ایک سو نمبر کی آیت ان میں میراث کے کافی سارے مسائل جو ہے وہ بیان کر دیے گئے ہیں ہم اس طرح سے اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں جیسے پہلے صفحے میں جو آیات المیراث کے علاوہ دوسرا جو صفحہ ہے جس میں اولاد کے حصے جہاں یہ میراث کی آیت کا ترجمہ ہی ہے جس کو میں نے نمبر دے کر کے تقسیم کر دیا ہے ترجمہ پورا بالکل سلسلے وار ہے نیچے تک دیکھیے اولاد کے حصے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ایک چیز سمجھ لیجئے کہ دو طرح کی میراث ہیں دو طرح کی ایک وہ میراث ہیں جن کو میراث یا فرائض یہ فرائض کہا جاتا ہے فرائض سے مراد وہ حقوق ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے جیسے آدھا اور تہائی چوتھائی اور اسی طرح سے آٹھواں حصہ چھٹا حصہ یہ سب جو حصے مقرر کیے گئے ہیں ان کو اصحاب الفروز کہا جاتا ہے اور کچھ حصے دوسرے ہیں جن میں اللہ تعالی نے وارث اور حصے دار تو بنایا ہے لیکن ان کا حصہ مقرر نہیں کیا ہے تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو بقیہ حصہ ملتا ہے ان کو بقیہ حصہ ملتا ہے اصحاب فروز کو دینے کے بعد جن کا حصہ جو مقرر ہے ان کو دینے کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ, وہ لے لیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص فوت ہو گیا اپنے پیچھے اپنی بیوی کو چھوڑا اور والدین کو چھوڑا اور بچوں کو چھوڑا تو بیوی کو اولاد کی موجودگی میں کتنا حصہ ملے گا ابھی سارے مسائل آئیں گے کتنا آٹھواں حصہ آٹھواں حصہ بیوی کا ہوگا اولاد کی موجودگی میں والدین کو کیا ملے گا چھٹا حصہ ملے گا وہ ماں باپ دونوں ہیں ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ مل جائے گا بیوی ہے اس کو آٹھواں حصہ مل جائے گا مل جائے گا اب آٹھ آٹھواں حصہ اور چھٹا چھٹا حصہ اور پھر اس کے بعد ان کو ان کا جو حصہ ہو گیا جو باقی حصہ بچے گا وہ کس کا ہوگا اولاد کا ہوگا تو اب دیکھیں یہاں پر اصحاب الفروض کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ اولاد کا ہوگا مثال میں سمجھا دیتا ہوں آگے بھی وہ سب ساری چیزیں اس کو سمجھنے کے لیے تاکہ اسی مسئلے میں ذہن میں رکھیے گا بیوی ہے وارثین میں بیوی ہے ماں ہے <سؤال> باپ ہے <سؤال> اور بیٹا ہے تو اب بیوی کا حصہ کتنا بتایا آپ کو لوگوں کو آٹھواں حصہ ماں باپ کا کتنا چھٹا حصہ ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا اور بیٹے کو کیا حصہ ملے گا جو باقی بچے گا اب اس پورے مال کو کتنے میں تقسیم کریں گے آٹھ, آٹھ, آٹھ, آٹھ. آٹھ, آٹھ. جب آٹھ حصے میں تقسیم کریں گے تو اگر چھٹا حصہ دینا ہوگا تو کیسے دیں گے اس لیے اس پورے مال کو چوبیس حصے میں تقسیم کریں گے کتنے میں چوبیس, چوبیس حصے میں تقسیم کریں گے تو چوبیس حصے میں چھٹا حصہ کتنا آ جائے گا چار ماں کو دے دیا پھر ایک چھٹا حصہ باپ کو دے دیا چار دے دیا بیوی کا آٹھواں حصہ چوبیس سے نکالیں گے کتنا ہو جائے گا تین چار چار آٹھ اور تین گیارہ گیارہ حصہ حصے نکالنے کے بعد اب کتنے بچتے ہیں تیرہ بچتے ہیں تیرہ حصے تیرہ جو باقی بچ رہا ہے وہ کس کو دیا جائے گا بیٹے کو دے دیا جائے گا اب اگر اس میں حصے دار کم ہوتے مثال کے طور پر بیوی ہوتی اور بیٹا ہوتا تو بیوی کو آٹھواں حصہ مل جاتا باقی سات حصے کس کو مل جاتے بیٹے, بیٹے, بیٹے کو بیٹے مل جاتے بابا جی ماں باپ جی. نہیں ہے تو نہیں ملتے جی تو دیکھیے یہاں پر اللہ تعالی قرآن کی آیت کس کو سامنے رکھ کر کے میں, میں نے عنوان لگا دیا ہے اولاد کے حصے جی کی جی سب سے پہلے یہ نہیں رہے ہیں جو وسیتی کرے گا کر وہ ادا کرنے کی کی تقسیم مم یو یا یوسی بہاؤدین ہے نا تو وسیعت کے بعد قرضے کے بعد پھر تقسیم ہوگی یہ <سؤال> تقسیم بعد ہاں بھائی قرآن بادے کہا ہے <سؤال> وہ پہلے وہ نکالیں گے ہاں جی, جی جی اور بلکہ وسیعت چونکہ وسیعت کا ذکر آیت میں پہلے آیا ہے ممباد وسیع او بہا حال حالانکہ جو ادائیگی کا جب وقت ہوگا تو سب سے پہلے قرض کو ادا کریں گے پھر وسیعت کو ادا کریں گے پوری کریں گے پھر اس کے بعد تقسیم ہوگی لیکن چونکہ قرض تو ایسی چیز ہے اہل علم نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قرض تو ایسی چیز ہے کہ قرض دار اس کو تو زبردستی لے لے گا مسئلہ ہوتا ہے وسیعت کے بارے میں کہ وسیعت کو تنقید ہوگی کہ کی نہیں ورثہ جو ہے وہ سکتا ہے کہ مال کے لالچ میں وسیعت نہ ادا کرے اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے وسیعت کی اہمیت کی وجہ سے دو جگہ جو اس کو یا دو تین جگہ اس کو بار بار جو ہے وہ پہلے ذکر کیا ہے تو دیکھیے اولاد کی تقسیم سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے اولاد کے بارے میں بتایا ہے کہ یو سیک ملافی اولاد اللہ تبارک مطالعہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ارشاد فرماتا ہے تمہیں حکم دیتا ہے وسیعت کرتا ہے پہلا حکم اولاد کے بارے میں کیا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہوگا ابھی جو جیسے میں نے بتایا کہ فوت ہونے والا فوت ہو گیا بیوی کو چھوڑا اور ایک بیٹی ایک بیٹا چھوڑا ایک بیٹی ایک بیٹا چھوڑا اس میں کیا ہے جب بیٹی بیٹے دونوں ہوتے ہیں تو پھر جو بیٹی کے بارے میں ابھی آگے پڑھیں گے آپ کے آدھا یا ٹو تھرڈ وغیرہ تو اب وہ حصہ بیٹی کا اس طرح نہیں لگے گا بلکہ بیٹی بیٹی کے ساتھ مل کر کے حصہ لگے گا تو بیٹی کو بیٹے کو بیٹی کے ڈبل دیا جائے گا یعنی گویا کے بیٹے کو دو حصہ مانا جائے گا بیٹی کا ایک حصہ مانا جائے گا مثال کے طور پر کوئی فوت ہو گیا اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی پورا مال چھوڑ, چھوڑ کے گیا تو پورے مال کو کتنے حصے میں تقسیم کریں گے بیٹے, بیٹے کو دو حصہ مانیں گے اور بیٹی کو ایک حصہ پورے مال کو تین حصے میں کر کے دو حصہ بیٹے کو دے دیا جائے گا اور ایک حصہ بیٹی, بیٹی, بیٹی, بیٹی کو دے دیا جائے گا چار بیٹیاں ہیں دو بیٹے ہیں کتنے حصے میں جی جو اولاد کے لیے جی تو اند میں اگر بیٹا اور بیٹی رہے تو ہاں تیرہ حصے میں اب جیسے تیرہ حصہ ہی کو لے لیجیے تیرہ حصہ ہے اور ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے تو اب گویا کہ تیرہ حصے کو تین حصے میں تقسیم کیا جائے گا دو حصے ادھر دے دیں گے اور ایک حصہ ادھر دو بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے ہیں کتنے میں تقسیم کتنے حصے لگائے جائیں گے چھ دو بیٹے چار مانا جائے گا اور دو بیٹیاں دو تو کتنے حصے ہو جائیں گے پورے چھ ہو جائیں گے تو لز زکرے مثل و حفظل سمجھ گئے کہ نہیں جی لز زکرے مثل و حفظل سمجھے کہ نہیں آپ لوگ لز زکرے مزکر کے لیے مثل و حفظل ان دو منس کے حصے کے برابر ہوگا یعنی بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر حصہ ملا جائے ملے گا اور یہی مسئلہ جہاں بھی بیٹے اور بیٹیاں جمع ہوں گے سوائے ایک صورت کے جیسے بھائی اور بہن جمع ہو گئے یعنی اولاد نہیں ہے لیکن مرنے والے کے بھائی اور بہن ہیں تو وہاں بھی لزکر مصرحل حسین کا قاعدہ جاری ہوگا بیٹیاں نہیں ہے ہاں بیٹا اور بیٹی نہیں لیکن پوتیاں پوتی, پوتی اور پوتے ہیں یہاں بھی کیا کہتے ہیں وہی وہی قانون چلے گا مزکرم اور صرف ایک جو ہے اخیافی بھائی بہن میں برابر سرابر ہوگا جس کا ذکر بعد میں آئے گا. بیٹیا ہے اور جی دو بیٹیا ایک بھائی. دو بیٹیاں بھائی اور کوئی بھی نہیں اور ہے اور کوئی بھی نہیں, کوئی بھی بھی نہیں ہے ابھی بتایا گیا کہ دو بیٹیاں کو ٹو دو... تھرڈ مل جائے گا اور ایک حصہ جو بچے گا ایک تھرڈ جو ملے گا وہ بھائی کو مل جائے گا نہیں نہیں پورا بیٹی کو نہیں جائے گا تو یہاں پر ایک مسئلہ کیا کہتے ہیں اولاد کے تعلق سے کیا مذکر کو مونس کے ڈبل ملے گا مونس کے یعنی میل کو فی میل کے ڈبل ملے گا مسئلہ سمجھ گئے اور اس مونس میں جو ہے لس زکر مت الحفظ انسین کا قانون بیٹے میں بیٹے بیٹیوں میں پوتے پوتیوں میں بھائی بہنوں میں ہاں اسی طرح سے ہر جگہ چلے گا جہاں بھی مذکر مونس جمع ہو جائیں گے یہ مسئلہ چلے گا ایک مسئلے کے علاوہ اور وہ ہے اخیافی والا مسئلہ کہ ماں ایک ہو باپ دو ہو اس طرح سے بھائی بہن ہے تو برابر سرابر ملے گا مسئلہ نمبر دو آیت میں اور اگر اولاد ہاں میت کی اولاد صرف لڑکیاں ہی ہو اولادیں میت صرف لڑکیاں ہی ہوں یعنی مرنے والے کی صرف کے پاس صرف لڑکیاں ہوں دو یا دو سے زیادہ تو کل ترکے میں سے ان کا دو تہائی ہوگا جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ صرف اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو کل ترکے میں سے پورے میرات میں سے ٹو تھرڈ ان کو ملے گا آ? آیت میں کیا ہے فائن کنسان فوق نتنی اگر عورتیں ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو فلا فلوا ماترک تو ان کے لیے ترکے کا ٹو تھرڈ ہوگا اسی طرح سے اگر دو بہنیں ہوں گی دو بہنیں ہوں گی تو وہاں بھی کیا ہوگا دو پوتیاں ہوں گی تو جی سوائے ایک مسئلے کے جی تیسرا مسئلہ اولاد کے تعلق سے اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ حصہ کتنا ہوگا وہ انکانت واحد فلحن نسم اور اگر اور اگر ایک بیٹی ہو تو اس کو کتنا ملے گا آدھا ملے گا جیسا کہ ابھی حدیث گزری اور اگر ایک بیٹا ہو تو اس کو پورا مال مل جائے گا بیٹا اگر ہے تو پورا مال مل جائے گا اس بیٹی کو آدھا ملا تو, بیٹے کو اس کا مل جائے گا تو نہیں اگر بیٹا اور بیٹی دونوں ہے تو بیٹا بیٹی ملا کر کے مل جائے گا ایک بیٹی کو جیسا ہم آدھا دے رہے ہیں جی تو ہاں وہ ایک بیٹی اس کو آدھا ملتا ہے تو اگر ایک بیٹا رہے گا تو آدھا اور آدھا اس کو ڈبل ملنا چاہیے جی تو اس طرح سے یہ اولاد کے اولاد کے تعلق سے مسائل اس میں تقریبا آیت میں اب اس میں اب دیکھیے اولاد میں جو ہے پوتے اور پوتیاں بھی پوتے پوتیاں بھی داخل ہو گئے اس میں جہاں بھی یہ مسائل آئیں گے اگر جو ہے بیٹے بیٹیاں ہیں تو ان کا مسئلہ کے لزک کریں مصلاحل حسین کے تحت ہو جائے گا اگر دو بیٹیاں ہیں اور اگر دو بیٹے ہیں تو دو بیٹے ہیں تو آدھا آدھا لے لیں گے دو بیٹے ہیں تو آدھا آدھا لے لیں گے صرف دو, صرف دو بیٹے ہیں وہی وہ کہہ رہا ہوں آدھا آدھا لے لیں گے دو بیٹیاں ہیں تو ان کو آدھا آدھا نہیں ملے گا بلکہ دو تہائی ملے گا اور ایک بیٹی ہے تو آدھا حصہ ملے گا باقی آدھا حصہ اور جو دوسرے ہوں گے میت کے جو وارثین ہوں گے ان میں تقسیم ہوگا جیسے بھائی ہیں ہاں اور بہن ہیں تو اس طرح سے اس کی تقسیم ہوگی ایک چیز اور جیسا کہ ابھی حدیث میں گزرا ایک بیٹی ہے ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے تو ہاں تو آدھا ملے گا نہیں بیٹی کو آدھا ملے گا جیسا کہ ابھی یدیش گزری ہے بیٹی کو آدھا ملے گا اور پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا تو آدھا اور چھٹا حصہ ملا کر کے کتنا ہو جائے گا دو تہائی ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ بیٹی اور پوتی کو دونوں کو برابر ملے گا دو تہائی ملے گا اور ون تھرڈ ون تھرڈ دونوں لے لیں گی ایسا نہیں ہوگا جی اس لیے کہ حق, کا حق کی رعایت کی گئی ہے اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کو آدھا ملے گا ایک پوتی ہو تو اس کو آدھا ملے گا یہ مسائل تقریباً ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے اب یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے اب یہاں پر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو گیا اس کی ایک بیٹی ہے اور بیوی ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا ون بائی ایٹ ملے گا اور بیٹی کو کتنا ملے گا آدھا ملے گا پورے مال کو کتنے میں تقسیم کریں گے آٹھ حصے میں تقسیم کریں گے بیٹی کو آدھا چار دے دیں گے بیوی کو آٹھواں حصہ دیں گے. کتنا بچے گا اب تین حصے بچیں گے اب عام طور سے دیکھا یہی جاتا ہے کہ یہ تین حصے جو بچتے ہیں وہ بھی بیٹی اور بیوی مل کر کے سب دامادماد کو دے کر کے ختم کر دیتے ہیں جبکہ اس کے حقدار کون ہے بھائی لوگ اگر بھائی زندہ ہے تو باپ ماں باپ زندہ ہے تو ان کو ملے گا ہی چھٹا چھٹا حصہ لیکن اگر ماں باپ زندہ نہیں دادا وغیرہ زندہ نہیں ہے تو مرنے والے کے جو بھائی بہن ہیں ان میں وہ تین حصہ جائے گا لیکن آج کل اس کو, کو کوئی دیتا نہیں ہے چچا جات نہیں بھائی ہونی رشتے اور کیا سگے بھائی کی بات ہو رہی ہے جو چچا جات پھوبھی زاد خالہ زاد کی کزن کی بات نہیں ہو رہی ہے سگے بھائی بہنوں کی بات سمجھ میں آ جی تو یہ ایسا نہیں کیا جائے گا کہ ہاں اولاد اگر ایک بیٹی ہے بیٹا ہے تو پورا لے لے گا لیکن بیٹی اگر ہے یا دو بیٹیاں ہیں تو جو باقی حصہ بچ جاتا ہے باقی حصہ بچ جاتا ہے وہ بھائیوں کی طرف منتقل ہوگا بھائیوں کو جائے گا لیکن عام طور سے ان کو نہیں دیا جاتا ہے ان کو نہیں ملتا ہے یہ ابھی آج جو ہے آیت کے ایک حصے پر اولاد کے سلسلے میں جو حقوق تھے آیت میں بیان کیے گئے تھے ان کے بارے میں یہ تین مسئلے بیان کیے گئے ہیں ان شاء اللہ اگلے درس میں والدین اور دوسرے حقوق کو بیان کیے جائیں گے آپ لوگ جو لوگوں کو آپ لوگوں کو یہ جو دیا گیا ہے ذرا سا اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیجیے گا سمجھ لیجیے گا اور اگر کچھ سوال ہو تو آپ لوگ جو ہے لفت لیجے گا